اور کبھی تم دیکھو جب اپنی رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے فرمائے گا کیا یہ حق ناؤ کہیں گے کیوں ناؤ ہمیں اپنی رب کی قسم فرمائے گا تو اب عذاب چکھو بدلا اپنی کفر کا